خاندانی اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے اس پر بات ہوئی اور میں نے عرض کیا تھا کہ دو تین ہفتے اس کی کچھ تفصیل چلے گی کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت میں اس کو کتنا ناپسند کیا گیا ہے کتنا اس سے منع کیا گیا ہے تو اس کے اس پر پچھلے بات ہوئی ہے اور دو وجوہات بتائی گئی تھیں کہ دو طریقے جو بجلی اس میں آئے تھے ایک یہ تھا کہ تواز اختیار کی جائے تو اختلاف نہیں ہوتا یعنی بندہ جھک جائے اور توازوں کا کی ضد جو ہے وہ تکبر ہے اور تکبر ہوگا تو اختلاف ضرور ہوگا توازو ہوگی تو اختلاف نہیں ہوگا اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ ایسار اِظار کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کو ترجیح دینا اور اثار کی ضد جو ہے وہ خود غرضی ہے کہ جب انسان صرف اپنا سوچے گا تو ذلازماً اختلاف پیدا ہوگا لیکن جب انسان کسی دوسرے کا سوچے گا اور دوسرے کو بہتر طریقے سے دینے کا سوچے گا تو اختلاف پیدا نہیں ہوگا تیسری چیز آج جس پر بات ہے وہ یہ ہے کہ پسندیدگی کا معیار ایک ہو انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے حدیث شریف کے اندر بہت واضح آتا ہے کہ اللہ کہ اس وقت تک یہ مسلمان جو ہے لا مین و احدم حطیٰ حب علی ما حب الفس کہ تم اس وقت تک کوئی مسلمان ایک بندہ صحیح حطیٰ حب علی ہی کہ جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ چیز ہو جو, جو دوسرے کے لیے پسند کی ہو اسی طرح ایک دوسری روایت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرے دوسرے کے لیے ناپسند کرے مشترک گھروں کے اندر اگر انسان اپنے بچوں اور بہن بھائیوں کے بچوں میں فرق کرے یا بڑے بہوؤں میں اور بیٹیوں میں فرق کریں یا بیٹوں اور دامادوں میں فرق کریں تو اس سے اختلافات پیدا ہوتا ہے اور اسے شکایات پیدا ہوتی ہیں اس کے لیے پسندیدہ کے معیار ایک ہو جو چیز انسان دیکھیں آپ سوچیں کہ جو چیز انسان اپنی بیٹیوں کے لیے پسند کرے اگر وہی چیز وہ اپنی بہوؤں کے لیے بھی پسند کرے تو کتنا گھر کے ماحول کے اوپر کتنا فخر پڑ جاتا ہے ہمارے پیمانے دوہرے ہوتے ہیں اور ہم عام طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے جو کچھ پسند کرتے ہیں وہ بہوؤں کے لیے پسند نہیں کرتے اور جو چیز اپنے گھروں کے اندر بہوؤں کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ویسے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں نہیں دیکھنا چاہتے اس سے ظاہر بات ہے کہ اختلاف پیدا ہوتا ہے اور یہ کوئی انصاف بھی نہیں ہے کہ جس طرح ہماری بیٹی ہے تو وہ کسی اور کی بہو ہے اور کسی اور کی بیٹی ہے تو وہ ہماری بہو ہے لیکن جب تک اس کا پیمانہ ایک نہیں ہوگا اور ایک نظر سے سب کو نہیں دیکھا جائے گا ایک ہی طریقے کے ساتھ سب کے لیے نہیں سوچا جائے گا اس وقت تک گھر نہیں چلتے اور اختلاف لازماً اس کے اندر پیدا ہوتا ہے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان المسلم اضاکانہ مخال الناس کہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا ہے لوگوں میں رہتا ہے یعنی اس کا ایک معاشرت ہے ایک خاندان ہے کسی محلے میں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو وہ یس برا اضاء اور جب لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو لا محالہ اس کو لوگوں سے تکلیف پہنچے گی اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا ہے خیر من المؤمن مین لا الہالت الناس یہ بندہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ولا یسبر الزاں اور نہ ان کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے اس یعنی لوگوں سے نہ ملنے والے اور لوگوں کی تکلیف پر صبر نہ کرنے والے سے وہ بندہ زیادہ بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے لوگوں کے ملنے سے تکلیف کیوں آئے گی کی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ملنے والے کو لوگوں کی سے تکلیف ضرور پہنچے گی تو لوگوں سے تکلیف کیوں پہنچے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جب شاہ نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا ہے تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کی شکلیں مختلف ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کروڑوں اربوں کھربوں انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں یہ کیا ہے یہ ان کی شکلیں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اللہ تعالی شاہ ر قرآن کے اندر عجیب بات ارشاد فرمائی ہے دیکھیں شکلیں تو اللہ کہ نے دیکھا ہے کہ فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں فنگر پرنٹس اس لیے لیے جاتے ہیں کہ کسی انسان کی انگلی کے پور کسی دوسرے انسان کی انگلی کے پور سے نہیں ملتے تو شکل کے اندر تو پھر بسا مغالطہ ہو جاتا ہے لیکن انگلی کے پوروں سے دنیا کے اندر جہاں بھی سرکاری کاغذات اور ڈاکومنٹس بنتے ہیں تو انگلی کے نشانات لگوائے جاتے ہیں تو کافروں نے جب یہ اشکال کیا اور اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ قبر کے اندر جو بوزیدہ ہڈیاں ہوں گی ان سے انسان دوبارہ کیسے بنے گا ان کا مشہور اشکار تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احصب السان و النجمہ انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو اکھٹا کر کے اس سے انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے بلا قادرین اعلیٰ ان نصبیہ بنانا اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے یہ انگلیوں کے پوروں کے نقش دوبارہ بنانے کے اوپر بھی قادر ان بنا بنان اس کو کہتے ہیں جو انگلی کے پور اس کو ان کو سیدھا دوبارہ بنانے کے اوپر بھی ہم قادر ہیں انسان تو اس کی شکل شباہت تو دور کی اور آسان چیز ہے ہمارے لیے تو انگلی کے پور بھی اس کے دوبارہ حالانکہ کسی انسان کے انگلی کے پور کوئی دوسرا انسان نہ بنا سکتا ہے نہ اپنے بدل سکتا ہے کوئی آدمی چاہے میرے فنگر پرنٹس تبدیل ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا تو اس پر جب یہ انسانوں کی شکلوں میں اتنا فرق ہے. ان کے اُنگلی کے پوروں کے اندر اتنا زیادہ فرق ہے اور تو نامحالہ ان کے مزاج اور ان کے طبیعت اور ان کے ذوق اور ان کے اخلاق کے اندر بھی فرق دو بندے ایک جیسے نہیں ہو سکتے جیسے ہماری شکلیں آپس میں نہیں ملتی ایسے ہی ہمارے مزاج بھی آپس میں نہیں ملتے جب مزاج آپس میں نہیں ملتے تو لامہ اختلاف پیدا ہوتا ہے ایک چیز آپ کو پسند ہوگی مجھے نہ پسند ہوگی ایک چیز مجھے پسند ہوگی آپ کو ناپسند ہوگی طبیتوں کے اندر اختلاف تباہ کے اندر فرق ہوتا ہے یہ گھر میں رہنے والوں میں بھی ہوتا ہے یہ ایک ماں سے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک ماں سے مختلف وقتوں میں نہیں بلکہ جڑواں بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے ان کی اپنی اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے اگر اس دنیا کے اس قاعدے کو انسان تسلیم کر لے کہ یہ دنیا میں ہوتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا حل نہیں ہے آپ لوگ انسانوں کو اس طرح نہیں بنا سکتے جیسے برائڈر مرغیاں ہوتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری ایک ہی ترتیب کے اوپر بلکہ ان کے درمیان یہ اختلاف رہے گا جب یہ ہوگا تو برداشت لازماً کرنی پڑے گی سوائے اسی لیے فرمایا کہ اس کا حل سوائے صبر کے کچھ اور نہیں اور حضرات صاحب اکرام رضاء اللہ کاعلیٰ مجمعین کے درمیان بھی یہ چیزیں ہو جایا کرتی تھیں حتیٰ کہ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے پاکیزہ جوڑا یا دنیا کے سب سے بڑی جو دنیا کے اندر کوئی گھرانہ ہو سکتا ہے تو وہ نبیوں کا گھرانہ ہوتا ہے اور نبیوں میں کا سب سے بڑا گھرانہ آتا ہے دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے آپ میں اور آپ کی زوجات میں بھی یہ جو گھر کے اندر رہنے کی کھٹ پٹ یہ ہو جایا کرتی تھی کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو عائشہ نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو عورتیں قسم کھاتی ہیں اور زیادہ کھاتی ہیں نسبت اور عربوں میں تو قسم کا بہت رواج تھا تو کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ ورب محمد تم اور میرے نام کے ساتھ اللہ کی قسم کھاتی ہو اور جب تم جن دنوں مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم تو تم ابراہیم علیہ السلام کے رکھ کی قسم کھاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم آج کل خوش ہو یا ہو داعشہ فرمایہ کا رسول اللہ جب میں ناراض بھی ہوں تو صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں اس وقت یعنی yani قسم میں ابراہیم کے نام سے کسن کھاتی ہوں میرے دل کے اندر آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے یہ تو یعنی یہ حضور از داعشہ کا تعلق ہے اس کے اندر بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو آتی ہیں لیکن اس, کے, اس کو یہ یعنی یہ فطری چیز ہے کہ مزاج کا اختلاف بھی ہوگا طبیعت کا بھی ہوگا کوئی نہ کوئی انسانوں کے درمیان چاہے تو اس سے بڑا بڑی مثال دنیا میں کسی جوڑے کی نہیں دی جا سکتی ہے جو امبیال مصلاط والسلام کے جوڑے ہیں یا ان کے درمیان جو گھریلو تعلقات ہیں دیکھیں دو صحابہ کائنات کے نبیوں کے بعد افضل ترین لوگ ہیں سیدنا اب صدیق اور عمر فاروق صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نام ہمیشہ اکٹھے لیا کرتے تھے جا ابو و عمر ظہب ابو بکر و عمر خرج ابو بکر و عمر جب بھی ہم کوئی بھی چیز کہہ دیتے تھے دو دونوں ملا کرنا اتنے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور دونوں کا اتنا تذکرہ اکٹا ہوا کرتا ان کی رائے بہت ساری چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے الگ بھی ہوتی تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی تھی ایک دفعہ ان دونوں کی کسی بات پر حضرت عمر فاروج نے کوئی بات کہہ دی اور یا حضرت بکر نے کوئی بات کہہ دی حضر عمر اس پہ ناراض ہو گئے اور ناراض وغیرہ چل دیے تو حضرت بکر صدیق ان کو منانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل دی حضرت تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور حضرت بکر ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دی تو حضرت بکر باہر رہ گئے تو وہ بڑے ان کو افسوس ہوا کہ دیکھیں میں ان کو منانے کے لیے ان کے ساتھ آئے ہوں یہ گھر کے اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ حضور کے پاس آئے اور جب حضور کے پاس آئے تو گھر میں تو چلے گئے بندے کو غصہ تو دو تین منٹ کے اندر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے دو تین منٹ بعد خیال آیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا اور اب میرے پیچھے پیچھے آئے اور یہاں تک گھر کے میرے دروازے تک آئے اور یہاں سے میں نے ان کو یعنی دروازہ بند کر دیا تو یہ بھی نکلے اور حضور کے پاس چلے گئے یہ وہاں پہنچے حضرت بکر وہاں پہنچ چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اگر عمر نے فرمایا تو حضر نے کہا حضور سے کہا کہ دونوں حضور سے بات کر حضور کی مجلس میں دونوں پہنچ گئے تو حضرت بکر نے کہا کہ نہیں غلطی میری ہے میں تم سے معافی مانگنے جا رہا تھا لیکن یہ آگے چلے گئے تو میری غلطی تھی میں معافی مانگتا ہوں یا رسول تو عمر نے فرمایا نہیں یہ میرے دروازے تک آئے تھے میں نے دروازہ بند کر دیا تو میری غلطی تھی تو میں معافی مانگتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ سیدہ اب بکر صدیق کی شان میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ کیا تم اس کو یعنی ابو بکر تم لوگ سارے صاحبہ بیٹھے کہا تم سارے اس کو میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے میرا خیال کر کے اس کو چھوڑ نہیں سکتے جب میں نے نبوت کی بات کی جب میں نے اللہ کا پیغام پہلی دفعہ تم لوگوں کے سامنے رکھا تم سب نے کہا کہ قذب تھا تم سب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہیں یہ واحد بندہ تھا اس نے کہا کہ صدق تھا کہ آپ سچ کہتے ہیں یعنی تم سب وہ لوگ ہو جو بات میں ایمان لائے ہو کسی کوئی چند دن بعد کوئی چند سال بعد کوئی چند مہینوں بعد یہ وہ واحد بندہ تھا کہ جیسے ہی میں نے اللہ کی بات اس کے سامنے رکھی تو اس نے کہا کہ صدق تھا تو یہ اتنی بڑی اس کی اس اس کا لحاظ کر کے اور خیال کر کے تم لوگ اس کو میرے لیے چھوڑ دو مطلب اس کو تکلیف نہ پہنچایا کرو یا اس کے ساتھ مقابلہ نہ کیا کرو ان حضرات کے درمیان بھی چیز آ جاتی ہے اور وہ صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی راحت والی ہو جاتی ہے جو آدمی چاہے کہ میں اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دوں اور میں ہلکا پھلکا ہو جاؤں وہ اپنے دلوں کے اندر بات ہونے بات کا بوجھ ہوتا ہے دل کے اندر اور اس کی مشق کرنی پڑتی ہے آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگوں کو کسی بات کا افسوس بہت دیر تک رہتا ہے بعض لوگوں کو وہ افسوس جلدی ختم ہو جاتا ہے جو لوگ اس بات کی عادت بنا لیتے ہیں کہ بس زیادتیوں کو معاف کر دینا چاہیے درگزر کر دینا چاہیے ان کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا ان کے دل ہلکے رہتے ہیں ایک ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے میاں جی نور محمد صاحب ان کا نام تھا یہ جو سعید وطائفہ کے لاتے ہیں حاجی عبداللہ صاحب حاجر مکی ربد اللہ عملی ان کے شیخ تھے تو بڑے بڑے بزرگوں میں سے تھے ہندوستان کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جھنجھانا کے نام سے تو یہ اس کے اندر اس کے رہنے والے تھے اس کے جھنجھانوی کہلاتے ہیں جھنجھانا اس کے قصبے کے نام تو یہ عجیب اللہ والے تھے اپنے دل کو ہر قسم کے بوجھ سے اور فکر سے اللہ والے آزاد رکھتے ہیں اس لیے کہ اس سے پھر اس دل کو اللہ کی طرف لگانا آسان ہوتا ہے جو دل خالی ہوتا ہے دنیا کے فکروں سے دنیا کے غموں سے اور لوگوں کی کینے سے لوگوں کے بارے میں شکایات سے اس دل کو اللہ کے ساتھ لگانا آسان ہوتا ہے ورنہ دل ہمیشہ آپ کو پتہ ہے قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں عربی کے اندر قلب الٹنے پلٹنے کو کہتے ہیں قلب کا مطلب دل کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے ہر وقت ایک الٹنے پلٹنے کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے کبھی اس پر ایک کیفیت آتی ہے کبھی دوسری کیفیت آتی ہے آپ نے آپ کو دیکھے نا آپ پر کبھی کیسا نشات آتا ہے ایک خوشی کیفیت آتی ہے کبھی آپ پر کیسی ایک افسردگی اور مایوسی آ جاتی کبھی کام کر ہمیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنی یہ بات کرتے ہیں کبھی ایسا شوق ہوتا ہے کہ عبادات کرنے کا دل چاہتا ہے تلاوت کرنے کا دل چاہتا ہے کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ فرض نماز کے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے بالکل اچھا کبھی لوگوں سے ملنے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا دل چاہتا ہے کبھی کسی کی انسان شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا کل کہتے ہی اس حکومت وہ دل جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے حالت اس کی بدلتی رہتی ہے تو اپنے دل کو جب انسان خالی رکھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ دنیا کے تفکرات سے دنیا کی پریشانیوں سے اور لوگوں کے بغز اور کینے سے لوگوں کی ناراضگیوں سے وہ دل اللہ کے ساتھ آسانی سے رکھتا ہے تو میاں جی ڈورحما صاحب کے بارے میں مشہور قصہ ہے کہ یہ جب دکان پر جاتے تھے سودا خریدنے کے لیے تو یہ اپنی جیب کے اندر پیسے سب بٹرے سے نکال کر گن کر نہیں دیا کرتے تھے انہوں نے پیسوں کی چھوٹی سی تھیلی بنائی ہوئی تھی اس میں پیسے رکھتے تھے تو جب جاتے تھے دکاندار کو تھیلی پکڑا دیتے تھے کہتے بھائی اس میں سے نکال لو جتنے پیسے تمہارے بنتے کہ میں اب خود نکالوں گا اور گنوں گا اور کتنے ہو گئے کتنے رہ گئے اس فکر کے اندر وہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے تو تھیلی جا کے دکاندار کو پکڑا دیتے تھے دکاندار اس میں سے اپنے جتنے سے نکالنے تھے نکال لیتا تھا باقی ان کو واپس کر دیتے تھے اپنے دل کو آزاد رکھتے تھے تو کسی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کے یہاں جی بوڑھے بابا جی آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی یہ ان کا معمول یہ تھا کہ بجائے اسے جب اس کے اوپر وہ قلق اور افسوس ہو کرتے ہیں ان کہ, کہتے ہیں کہ میں انہوں نے کہا کہ میرا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے کوئی چیز چوری ہو جائے تو میں اس چیز کو چور کے لیے حلال کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں بس یہ اسی کی ہو گئی میں کہتا ہوں کہ میں کہا کیوں میری وجہ سے کسی کو آفرت کے اندر عذاب ہو کوئی پکڑا جائے تو چور جب تھیری لے کے تھیری لے کے بھاگا تو انہوں نے انہوں نے دلی دل میں کہا کہ بس یہ تھیری اسی کی ہو گئی میری طرف سے اس کو تحفہ ہو گیا اور یہ لے گیا بس ٹھیک ہے کا تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے اللہ والوں کی عزت اور شان کو رکھتے ہیں اب وہ چور ان کے پاس سے تو نکل گیا لیکن اس کو برستہ نہ ملے گلیوں کے اندر سے وہ جس گلی میں جائے تو آگے یا گلی بند ہو یا وہ واپس وہاں پر آ جائے جہاں سے وہ چلا تھا. کافی دیر ہو ادھر ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کی کہ کیا ہوا میرا رستہ کدھر ہے رستہ اس کو سجھائی دے تو اس نے کہا ضرور ان بابا جی کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا کہ ان کی میں نے تھیلی اٹھائی ہے کہ میرا رستہ شاید اس سے بند ہو گیا تو اس نے واپس ان کے دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کی تھیلی لے گیا تھا میں واپس لے کر آیا ہوں اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو میں نے تمہیں دے جب تم لے کر چلے گئے تو میں نے یہ نیت کر لی کہ یہ تمہیں ہبا ہے اب تو میرے لیے اس کو واپس لینا جائز ہی نہیں ہے تو تمہاری ہو چکی اس نے کہا نہیں آپ نے ان کہا نہیں میں نہیں لیتا ہوں کہ بھائی آپ لے لیں اپنی تھیلی میں لے کر آیا ان کو میں تو نہیں لیتا لیکن ان مسئلہ کیا تم کیوں مجھے دینا چاہ رہے ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہاری ہو گئی یعنی پہلے جھپٹا مار کے بھی لے گئے اور جب میں خود دے رہا ہوں تو لے نہیں رہے تو اس کہا کہ جی نہیں مل رہا باہر نکلنے کا تو ان کا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے تمہیں اللہ تعالی رستہ دکھا دے گا تم جاؤ تھیلی تمہاری ہے تو انہوں نے کوئی دعا کی اس کا رستہ مل گیا وہ نکل گیا اور وہ چور کی بجائے پھر بڑا نیک آدمی بن گیا تو یہ جو رویہ ہوتا ہے اللہ والوں کا یہ اصل میں مخلوق کے ساتھ بھی شفقت اور رحمت ہوتی ہے اصل میں یہ اپنے دل کو ہلکا رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ دل پڑھے دنیا کی چیزوں پر اب ایک بندے کو آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو بعض اوقات مہینوں اس کا قلق نہیں جاتا حالانکہ اللہ جلشع العبصاء اوقات اس کے اس چیز کو نعم البدل اس کو عطا کر چکے ہوتے ہیں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے تو اس کا نعم البدل اس کو مل چکا ہوتا ہے اس کے باوجود اس کے دل سے اس کا قلف اور اس کا افسوس نہیں جاتا مدتوں وہ اس بات کو یاد رکھتا ہے اپنا دل کھاتا رہتا ہے دل کھاتا رہتا ہے اس دل کو جس کو انسان اتنے تفکرات اور پریشانیوں کے اندر ڈال دے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو بھی سہی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے یا میرے اوپر کسی کو ترجیح دی گئی ہے تو بھی فرمایا اس تم صبر کرو اور انصار کے ساتھ انصارِ مدینہ کے ساتھ آپ نے ایک بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی اور انصارِ مدینہ نے ساری عمر اس بات کے اوپر عمل کیا بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب مکہ مکرمہ کی جو فتح ہوئی ہے فتح مکہ جس کو کہتے ہیں دس ہزار صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ اور اس میں انصار بھی تھے سارے کے ساتھ مکہ فتح ہو گیا مکہ کے فوراً فتح مکہ کے فورن بعد غزوہ حنین ہوا اور غزوہ حنین کے اندر بھی صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور بہت مال غنیمت دیا تو یہ جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے تازے تازے نئے نئے یہ ظاہر مہاجر یہ مکہ کے لوگ تھے سارے جو حضور کا پہلا علاقہ تو وہ ہنین کی جب فتح ہوئی تو اس کا جو غنیمت کا مال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو بھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ یہ مال اگر ان کو دے دیا جائے تو ان کی تعلیف قلب کا باعث ہوگا ان کے دل کو تسلی ہوگی یہ سمجھیں گے کہ اسلام لا کر ہم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تو یہ سارا مال ان کو دے دیا جائے ہنین کی جو غنیمت ہے آپ نے دے دیا تو شیطان تو ایسے موقعوں کی تلاش کے اندر ہوتا ہے شیطان گیا اور جا کر انصار میں جو بڑے حضرات تھے جو بڑی عمروں کے ان کے اندر تو بالکل کوئی بات نہیں پیدا ہوئی نوجوانوں کے دلوں میں جا کر یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم لوگوں نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات میں تم مدینہ لے کر گئے تھے اور اب جب مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد یہ ایک مارکہ ہوا حنین کا اور اس کے اندر مال غنیمت آیا تو تم لوگوں کی بجائے مال سارا ان کو دے دیا جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے جو گزشتہ دس سال سے یا تیئیس سال سے یا اکیس اکیس سال سے ان سے لڑ رہے تھے خون کے پیاسے تھے جن کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر باہر گئے مال بھی نہیں کو دے دیا تم لوگوں نے اسلام کی اتنی جنگیں لڑیں بدر لڑی, لڑی احد لڑی کیا کیا کچھ کیا تمہیں نہیں دیا تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی کہ انصار کے کچھ نوجوانوں کو جب شیطان نے کہا تو آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو پہنچ جاتی ہے آپ نے انصار کو بلایا اور اس زمانے کا مال کیا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر یہ گائے بھینس بکری جانور گھوڑے اونٹ یہ زیادہ تر مال اسی کو کہتے ہیں ہمارے زمانوں کے علاقوں کے اندر پشتوں میں خاص طور پر ابھی بھی یہ گائے بھینس کو نا مال کہتے ہیں لوگ یعنی اس کے لفظ مال استعمال ہوتا ہے یہ پرانے زمانے سے ایک لفظ چل رہا ہے تو کیش کا کا زیادہ رواج ہوتا نہیں تھا بہت کم ہوتا تھا تو آپ نے انصار سے پوچھا کہ انصار یہ بتاؤ کہ جب لوگ میں نے جو تقسیم کر دیا مال لوگوں کو گائے گیسے بکریاں لوگوں کو دے دی کہ جب لوگ اپنے گھروں کو کوئی بیل لے کے جا رہا ہے کوئی گائے لے کے جا رہا ہے کوئی بکری لے کے جا رہا ہے کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہے جس وقت لوگ یہ جانور لے کے اپنے گھروں کو جا رہے ہوں اور تم انصار تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ تمہیں کون سی بات پسند تو انصار چیخ پڑے کہ آر رسول اللہ ہمیں تو آپ پسند یہ اس کے مقابلے میں اس کی کیا تو فرمایا کہ یہ دیکھو یہ جو مال میں نے دیا ہے ان لوگوں کو یہ اس وجہ سے ان کو دیا ہے کہ یہ نئے نئے تمہیں تو اللہ نے مال کی حقیقت تم پر تو کھول دی ہے تم تو پرانے مسلمان ہو تو پتہ ہے کہ مال کی کیا حقیقت ہے یہ نئے نئے مسلمان ہیں چند مہینے ہوئے ہیں ان کے اسلام کو میں نے ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کے تعلیف قلب کے لیے یہ مال ان کو دیا ہے کے اوپر تم ناراض نہ ہو یہ کوئی وق فرمایا کہ دیکھو انصار تو میرے زمانے میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور کوئی تم پر ظلم نہیں ہوا میرے بعد شاید ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم پر اوروں کو ترجیح دی گئی ہے تقاضا یہ تھا کہ ہمارا خیال رکھا جاتا مگر ہماری بجائے کسی اور کا خیال رکھا گیا ایسے ہوگا میرے بعد تمہارے ساتھ لیکن تم صبر کرنا اور اتنا صبر کرنا کہ حوض کوثر پر آ کے مجھ سے مل لینا گویا کہ اپنا صلا مجھ سے حوض کوثر پہ آ کے لے لینا لیکن دنیا کے اندر اس کے اوپر اختلاف اور خلفشار نہ کرنا سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ صدر پسند سے دنیا کی تشریف لے جانے کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں چاہے وہ صفین ہوئی ہے یا وہ جنگ جمل ہوئی ہے کسی کے اندر بھی انصار کا کردار نہیں ہے، یہ خود حضرات مہاجرین کے درمیان اختلافات ہیں انصار نے کسی وقت بھی ایسی کسی بھی تحریک کی قیادت نہیں کی جس کے اندر وہ کسی کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں یا کسی سے بغاوت کی ہو یا کچھ اور کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت انہوں نے انہوں نے ان کو کی تھی کہ تم بے بات تو میرے بعد دیکھو گے کہ تمہیں محسوس ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا تمہیں محسوس ہوگا کہ ہمارے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے کسی اور کو تم صبر کر یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جانا اور تم احتجاج کرنا اور تم جو ہے وہ شو شرابہ کرنا اور تم چھین کر اپنا حق وصول کرنا آپس میں مسلمانوں کی بات ہوئی اگر تمہیں کبھی ایسا محسوس ہو بھی سے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ کے مجھ سے, مجھ سے مل لینا ہے. میرے پاس حوض کوثر پر تم پہنچ جاؤ اس کا انہوں نے لحاظ رکھا تو آج بھی جب کوئی آدمی صبر کرتا پچھلے دن ہم روایت پڑھی پچھلے کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر منترک المیرا کے جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا وہ ہوا اور وہ کے اوپر تھا تو انضعیم الرسول اللہ صبرات ہے کہ میں اس کے لیے ضامن ہوں میں اس کی زمان... اس, کے... اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے وسط میں اللہ تعالیٰ سے اس کو گھر لے کر دوں گا وہ بنجا جو اس وہ بندہ یا وہ بندی جو اس وجہ سے جھگڑے کو چھوڑ دے کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہو اس کی بات ٹھیک ہو. اس لیے صبر اور تیسری چوتھی چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ درگزر ہے پانچویں چیز جو آج کے درس کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ دو باتیں رہ جائیں گی وہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ پانچویں چیز یہ ہے کہ معاملات صاف ہونے چاہیے ملکیتیں صاف ہونے چاہیے جھگڑے ملکیتوں کو ایک خط مل سے پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں ایک عجیب سی عادت ہے دو تین کام ہم لوگ نہیں کرتے اور اسے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں ایک ہم لوگ میراث بربق تقسیم نہیں کرتے اور اس کے لیے ہم نے اپنی طرف سے کچھ جملے بنائے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کچھ گھڑے میں جملے کہ ابھی تو کفن میلہ نہیں ہوا حالانکہ اس لیے بات ہے کہ تین دن کے اندر یہ معاملات صاف کر دینے چاہیے ہر ایک کی ملکیت ہوتا ہے یہ مکان اس کا ہے یہ گاڑی اس کی ہے یہ گھر اس کا یہ چیزیں اس کی ہیں اور اس میں دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جیسے ہی ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایک بندے کی جان نکلتی ہے تو اس کے فوت ہوتے ہی وہ سارا مال جو ایک سیکنڈ پہلے اس کا تھا وہ اس کے وارثوں کی ملکیت اس کے اوپر آ جاتی ہے اب یہ مال وارثوں کا ہو جائے اس کے اندر کوئی بندہ بھی خود سے تصرف نہیں کر سکتا ایک بندہ بھائیوں میں سے بھی ایک نہیں کر سکتا چاہے بے شک اس کی کسٹڈی میں لیکن اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ مال جو آج سے ایک سیکنڈ پہلے میرے باپ کا تھا اور اس نے مجھے دیا ہوا تھا بے شک لیکن اس سیکنڈ کے اندر ہی اس کے اوپر سے میرے باپ کی ملکیت چلی گئی اور اب میرے بھائی اور بہنوں کی ملکیت میرے ساتھ اس کے اوپر آ چکی ہے ان کی اجازت کے بغیر میں اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا اور مولانا تقی عثوانی صاحب نام برکات نے لکھا ہے ان کے شیخ ہے ڈاکٹر عبدالآ عارفی اور ان کے والد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب اللہ علیہ کے بہت اچھے دوست تھے یہ دونوں حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے تو کہا کہ جو میرے والد کا انتقال ہوا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع مفتی رفیع صاحب مفتی احمد شفعی صاحب اللہ کا تو کہا کہ میرے حضرت تشریف لائے تازیت کے لیے اور ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی وہ بھی اس وقت ستر سال سے زیادہ کے ہوں گے تو اور بیمار بھی تھے اور والد میرے ہمارے والد جو ان کے پیر بھائی بھی تھے اور ان کے دوست بھی تھے ان کی وفات کا صدمہ بھی تھا اور بیماری بھی تھی تو بڑے نڈھال سے تھے تشریف لائے کمرے کے اندر تو آ کر صوفے کے اوپر جیسا ایک نڈھال سا بندہ گر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ والد صاحب کی یعنی لاش سامنے پڑی تھی ابھی تو انتقال ہوا تھا چند منٹ پہلے تو والد صاحب کے سرحانے ان کا خمیرہ گاؤ زبان رکھا ہوا تھا تو میں نے وہ اٹھا کر اس خیال سے کہ حضرت پر ایک نڈھال ہے تو میں نے اس میں سے ایک چھوٹی سی چمچی نکال کر حضرت کو پیش کی کہ اگر اس کو زبان پر رکھیں تو آپ کو ذرا تھوڑی تقویت آ جائے گی تو کیا کہ حضرت نے لیدھر دیکھا اور کہا کہ یہ تو صرف آپ کا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے والد صاحب کا تھا ان کے سرانے رکھا ہے لیکن ان کے انتقال کے فوراً بعد یہ تو سارے بہن بھائیوں کا مشترک میراث ہے تو ایک بندہ کیسے مجھے دے سکتا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کے کہ سارے بہن بھائی یہاں موجود ہیں اس وقت اور سارے بالغ ہیں کوئی نابالغ نہیں ہے ان کے اندر سب کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ ضرور اس کو استعمال کریں جب یہ ان کو پتہ چلا کہ سب بہن بھائیوں کی اجازت ہے تب وہ آدی چمچی خمیرہ گاؤں زبان کی جو والد صاحب کی استعمال شدہ وہاں پر شیشی رکھی ہوئی تھی ڈبیاں رکھی تھی اس میں سو نپی زبان کا رکھا اتنا میراث کا معاملہ حساس ہے ہم لوگ سالوں سال میراث تقسیم نہیں کرتے پھر جب جھگڑے اس میں زبردست قسم کے ہمارے پاس دارالفتاؤ میں جو معاملات آتے ہیں سب سے زیادہ میراث جھگڑے آتے ہیں اور اس کی بنیادوں پر بھائی عدالتوں میں ہوتے ہیں تیس تیس سال تک بھائی ایک دوسرے کے غریب میں ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں کوئی ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کوئی سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے کسی کسی جگہ چل رہا ہے خاندہ آپس میں بات چیت بند ہوتی ہے ملنا جلنا ختم ہوتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پیشیوں کے اوپر ہوتی ہیں عدالتوں کے اندر سب ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے ہیں اور بھائی اس کام میں مشغول ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر عورتیں ایک دوسرے پر جادو ٹونے کرنے میں ہیں ان کی پھر ایکٹیویٹی کسی عامل کے پاس جا رہی ہیں کہیں سے کالا جادو کروا رہی ہیں کہیں سے تعویذ کرا رہی ہیں کہیں سے گنڈے کروا رہی ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ایک بڑے شرعی حکم کو پامال کیا ہوتا اگر میراث اپنے وقت پہ تقسیم کر دی جائے اور انصاف کے ساتھ تقسیم جو شریعت کا طریقہ ہے شریعت کے طریقے کے مطابق تقسیم کر دی جائے تو یہ جھگڑا پیدا نہیں ہو دوسرا مشترک کاروبار ہوتے ہیں مشترک چیزیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں اس کو والدین بعض اوقات واضح نہیں کرتے کون سی چیز کس کی ہے مثلا کاروبار باپ کا ہے ایک بیٹے کو شامل کر دیا اپنے کاروبار میں. یہ طے ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیٹا جو کاروبار میں شامل کیا ہے یہ پارٹنر ہے یہ ایمپلائی ہے باپ کا ملازم ہے یا یہ کیا اس کی حیثیت کیا ہے بس وہ بھی شامل ہو گیا اچھا جی اس نے بھی باپ کو پیسے چاہئیں اس مشترکہ کاروبار میں سے وہ بھی نکال رہا ہے بیٹا بھی نکال رہا ہے پانچ دس سال کے بعد دوسرا بیٹا بڑا ہوا اس کو بھی شامل کر دیا ایک بیٹے نے کہا میں کاروبار نہیں کرتا میں باہر چلا جاتا ہوں وہ چلا گیا امریکہ چلا گیا چوتھے بیٹے نے کہا میں کوئی ملازمت کرتا ہوں اس طرح کے کاروبار جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کی پیچیدہ ترین شکلیں آتی ہیں اور ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گتھی کو کیسے سلجھائے اب یہ سارے بھائی لڑ جھگڑ کر اکٹھے ہو کر آخری وقت میں کہتے ہیں چلو جی کسی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں اب یہ دارالفتہ آتے ہیں ایک کہتا ہے کہ جی میں نے تیس سال باپ کے ساتھ کاروبار کیا ہے میں بڑا بھائی ہوں سب سے زیادہ حق میرا ہے دوسرا کہتا ہے کہ مال تو باپ کا تھا اس کا تو نہیں تھا مال جب مال کیپٹل باپ کا تھا تو اس نے اگر تیس سال کام کیا تو تیس سال اس میں سے اس نے خرچہ بھی کیا پھر کہتا ہے ایک کہتا ہے جی اس کی شادی پر بیس لاکھ لگے تھے میری شادی پہ دس لاکھ لگے تھے وہ دس لاکھ کا حساب بھی باقی ہے وہ کہتا ہے جی اس کی تعلیم کے اوپر پچیس لاکھ لگے تھے میں تو سرکاری سکول میں پڑھا تھا یہ انگلینڈ میں جا کے پڑھا تھا یہ جھگڑے ہم سارا دن سنتے ہیں سارا دن اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مالی معاملات ہم صاف نہیں کرتے تو جب تک مالی معاملات گھروں کے صاف نہیں ہوں گے اور جو لینا دینا ہے ماں باپ اس کو بہن بھائی آپس میں وضاحت اور سراحت کے ساتھ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ دیکھیں ایک جملہ ہوتا ہے لیکن وہ پوری زندگی کی نصیحت ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ رہو بھائیوں کی طرح آپس میں معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح اگر آپ کسی غیر سے کوئی دکان خرید رہے ہیں کسی غیر سے کوئی مکان خرید رہے ہیں کسی غیر سے بلکہ دکان مکان چھوڑیں آپ ٹماٹر خرید رہے تو جس طریقے کے ساتھ آپ اس کو خریدتے ہیں جس احتیاط کے ساتھ اس احتیاط کے ساتھ آپس میں بھی مالی معاملات ہیں کلیئر واضح اور صاف ملکیتیں بالکل بازو یہ اس کی ملکیت ہے یہ اس کی ملکیت ہے یہ اس کی ملکیت ہے کی مل اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو بعد میں مسائل پیدا ہوتا ہے چیزیں جو دی جاتی ہیں وہ جب دی جائیں تو ان کا قبضہ بھی دیا جائے والدہ چونکہ میں اس کا طریقہ نہیں آتا اب لوگ آتے ہیں مسئلہ لے کر کے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنا مکان بیوی بی کے نام کر دیا مثال کے طور پر. اور بیوی بی نے کہا کہ بیوی بی کا ہو گیا اس کی رجسٹری بھی کرا دی اس کے نام منتقل بھی کرا دیا لیکن اس کو اس کا قبضہ نہیں دیا قبضہ نہیں دیا بچوں نے بعد میں بچے بعض اوقات سگے بھی ہوتے ہیں ستیلے بھی ہوتے ہیں بچوں نے بعد میں مقدمہ کر دیا کہ جی یہ مکان تو ہماری تو اگر وہ معاملہ کیا تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ قبضہ تو دیا نہیں تھا تو مکان جب اگر کسی کو دیا تو ساتھ اس کا قبضہ بھی اس کو دینا پڑے گا نہیں تو سامان سمیت دینا پڑے اس کی کسی عالم سے پوچھیں کہ عقد ہبا گفٹ کانٹریکٹ کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا شرائط ہے تاکہ وہ گفٹ کانٹریکٹ کمپلیٹ تو پانچویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے مالی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دل صاف رہیں اور ہمارے درمیان جھگڑے پیدا نہ ہوں اور ہمارے ایک دوسرے سے ہماری ناراضگیاں نہ ہوں تو اپنے مالی معاملات کو چاہے کتنے ہی میٹھے رشتے کیوں نہ ہوں بھائیوں سگے بھائیوں کا کیوں نہ ہو بہنوں کا کیوں نہ ہو اور ماں باپ کا آپس کا کیوں نہ ہو لیکن اپنے معاملات کو صاف رکھیں اور میراث جب تقسیم کریں تو بہنوں کو ان کا حصہ جتنا ان کا بنتا ہے بعض اوقات دو قسم کی زیادتیاں ہمارے ہوتی ہیں ایک جاتی ہوتی ہے کہ بعض صبح بہنوں کو حصہ دیتے ہی نہیں یہ معاف کرا دیتے ہیں بہنیں بیچاری مروت کی ماری وہ کہتے ہیں بھائی آگے ان کے پاس ہاں بھائی تم نے حصہ لینا ہے تو بہنیں کیا کہیں وہ سوچ کے کہ ہم کے ہاں ہم لینا ہے تو, تو بھائیوں سے ہی نہ ہاتھ دھونا پڑ جائے باپ پیسے چلا گیا اور اب جو ہے ان کا میکے میں آسرا بھائی ہوتے ہیں وہ سوچتی ہیں چلو لانت بھیجو اس پیسے کے اوپر اس مکان پر بھائی نہ ہاتھ سے جائیں کہتی ہیں بھائی نہیں لینا یہ جو بہنیں معاف کرتی ہیں علما نے لکھا کہ اس معاف کرنے کی کوئی حیثیت نہیں یہ معاف کرنا معاف کرنا نہیں ہوگا جی اس طرح جا کر بہنوں سے مروت کے مارے کہلوا لیا جائے لینا ہے نہیں لینا ان کے منہ سے نکلوا دیا کہ نہیں لینا اور ان کو آؤٹ کرتی ہے. تو بعض اوقات تو ہم اوت دیتے نہیں بعض دینے کی بجائے اس دو نمبر طریقے سے معاف کراتے ہیں بعض دیتے ہیں انصاف سے نہیں دیتے چونکہ وہ اس میں شریک نہیں ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تو اچھی اچھی چیزیں اپنے لیے سمیٹ لیتے ہیں اور ان بیچاریوں کا کیا ان کو کہیں پر بھی زمینیں بھی دیں تو کہیں پیچھے سے اور فرنٹ اپنے پاس رکھ لیے کمرشل چیزیں اپنے پاس رکھ لیں اور بہنوں کو وہ حصے دیے جو کسی کام کے نہیں ہیں تو یہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس اس قسم کی ظالمانہ تقسیم کا نتیجہ انسان کی نسلیں بھگتتی ہیں پھر یہ مال جو اپنی نسلوں کے لیے کسی نے چھوڑا ہے یہ مال نہیں ہے یہ تو اس نے اپنی نسلوں کے لیے آزمائش چھوڑی ہے جو اس طریقے سے جمع کیا گیا جس میں دوسروں کا حق جس کے اندر شامل ہو اس لیے یہ جو مالی معاملات میں میراث کے معاملات اور یا مالی معاملات کے اندر مشترک کاروبار کے یا اونرشپس کی اور ملکیتوں کے معاملاتوں اس کو بالکل دو جمع دو چار کی طرح اس کو صاف کرنا چاہیے ان معاملات کے صاف ہونے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں اور آپس کے اندر انسانوں کے تعلقات اور مراسل ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہتے ہیں باقی اس کے اندر دو چیزیں باقی ہیں انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے اگلے اتوار کو اب پونے پانچ ہماری نماز ہوتی ہے تو مستورا کوشش کیا کریں کہ نماز یہیں پر آ کے پڑھیں تو نماز پڑھتے ہی انشاءاللہ ہم فوراً درج شروع کر دیتے ہیں تو نماز کے اوپر یہاں آ جا کے الحمد للہ رب العلم و سلات وسلام من السلیم رب نظر وقل یا اللہ ہمارے ثویرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جان کر کیے بھول کر کیے تمام گناہوں کو وعف فرما یا اللہ ہماری تمام کو کوتاہیوں کو جو سے ہوئی ہم اس کے اوپر توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری طبع قبول فرما اللہ محب علین الائیمان و ضعین قلوبنا العبینہ وکر علیہ القف رولفسوخلاسیان یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا فرما ہمارے دلوں میں آپس کے اندر محبت پیدا فرما گھروں میں محلوں میں مسجدوں میں ہر جگہ دفتروں میں جہاں جہاں ہماری اجتماعی معاشرت ہے ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اختلاف اور انتشار کے اسباب کو بھی ختم فرما محبت کے اور اتفاق کے اور اتحاد کے اسباب کو پیدا فرما یا اللہ جن کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں وہ ان کی حاجات پوری فرما جن کو جو تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں یا اللہ آپ اس سے واقف بھی ہیں اور یا اللہ اس کو دور کرنے پر قادر بھی ہیں سب کی تکلیفوں کو پریشانیوں کو دور فرما دے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دے جن کو کوئی پریشانی ہے مالی پریشانی ہے کوئی اور ہے یا اللہ وہ ان کی دور فرما دے یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما دے اور یا اللہ ان کو ہماری دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور آخرت کے اندر بھی ان کو ہمارے لیے ذہیرہ بنا یا اللہ یا رحمرحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور آپ کی سیرت سے ایک والانہ تعلق نصیب فرما یا اللہ یا رحم امین یا درجلار الکرام قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما قبر کی زندگی یا اللہ ہماری ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرما آخرت کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ بیماروں کو شفاء کامل عملہ عاجلہ نصیب فرما ہر قسم کے روحانی جسمانی بیمار اور جو اسپتالوں کے اندر ہیں جو گھروں کے اندر ہیں سب کو یا اللہ شفاء عطا فرما یہ اللہ ہمارے ہر اگلے دن کو ہمارے پچھلے دن سے بہتر بنا دے آخری زندگی کو ہمارے یا اللہ بہت ہی زیادہ بہتر بنا دے ہر لحاظ سے تیری رحمتوں کا اور تیری تیری طرف سے سعادت ہوگا یا اللہ اس کو مورد بنا دے یا اللہ یا رحم الرحم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرما دنیا سے رخصت ہوتے لا کلبت الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما وصلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد و و وصحب اجمعین یا برحمر